گیزر واشنگ مشین فریج کا شمار ضروریات زندگی میں ہوتا ہے یا نہیں کیا ان پر زکات دینی ہوگی نہیں یہ ضروریات زندگی سے ہے اور ان پر زکات ادا نہیں کرنی ہوگی